ص اللہ صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح شاہ بات کے تمام سلام گرامی برادرہ سب کچھ بھی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درست نمبر چار سو ستاسی ایک سو انتیس ہے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 اس کائنات کا حقیقی مالک اور بادشاہ حقیقی اللہ ہی ہے اور کے ساتھ خاص حقیقی بادشاہ وہی ہیں اللہ جس کو چاہیں تو تن جس کو چاہے اللہ بادشاہ دیتے ہیں جس سے چاہے چھین لیتے ہیں ہاں تو مالک حقیقی اللہ ہے اللہ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے ہاں پوری کائنات کا مالک اللہ کے حکومت اور حاکمیت بھی اللہ ہی کے حادمی ہے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 تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ ہے سر اسرا تو میرا ابیب کے ہیں جو کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیں تو اسی طرح کی آیات سے قرآن پاک پر ہے نہیں یعنی اس طرح کے سے قرآن پاک پورے حقیت میں, میں نے آپ کو صرف پانچ بہت سے آیات تھے قرآن پاک میں جن سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے ہیں اللہ ہی جو ہے حقیقی معنیٰ میں تعریف کے